باقَ ف إَّ اللهَّهُ ملائكَتههُ صلّون على النَّبي يا رَّين آم صدّ عليه عليه وَسّمون تسللي ما صلَّم اللههُم على النَّبي النّ عليه صلَّ اللهم عليه وَوسم صلاهم وَصلسلام عليهيك ي سّدي یا سید سیدیا مکی یا مدنی یا رسول اللہ ایک دفعہ محبت کے ساتھ روشنی پڑی ہم و سلاب کے بعد معزز سامعین رفیقان ملنا تمام تعریف اللہ لا شریف کے لیے ہے کل آپ نے سورہ کہف کہ کچھ مسائل کی ایک اجمالی تفصیل سماعت فرمائی خصوصاً حضرات اتحاد تحف رقم اللہ تعالی اجمعین کی سیرت مقدسہ اور اس وقت کے بادشاہ اور اس وقت کے مومنین کے قصے کو آپ نے سماعت فرمایا سورہ کہف کے آخر میں حضرت موس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بڑا لمبا تذکرہ ہے جس کو میں گزشتہ دو سال سے کافی تفصیل سے بیان کرتے آ رہا ہوں بہتر ہے کہ آپ اس طرح رجوع فرمائیں کیونکہ وقت اس قدر نہیں ہوتا کہ ہر موضوع پر تفصیلی گفتگو کی جائے کیونکہ ابھی دیکھیے سولواں پارہ چل رہا ہے اور حافظ صاحب آج میرے خیال میں 22 یا تیئیسویں میں پہنچ گئے ہیں تو یہ مسائل یہ ہے کہ حافظ صاحب سوا بارہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ اور تفصیل پھر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت اور تشریح وقت اتنا نہیں ہوتا کہ تمام پہلو پر نظر کیا جائے لیکن پھر بھی الحمدللہ للہ آپ حضرات کی دعا ہیں کہ الحمدللہ ہم پھر بھی کسی موضوع کو پچنا نہیں چھوڑتے جہاں پر عقیدے کی بات ہوتی ہے تو الحمدللہ للہ وباں ببان پر ببانگ دہل آپ کے سامنے عقیدہ بیان کیا جاتا ہے جہاں پر شرعی مسائل کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کو فقی مسائل بتائے جاتے ہیں چاہے وہ سود سے ہو روزے سے ہو شراب سے ہو جو فقی مسائل ہیں ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ جہاں پر مسائل کو بتانا ضروری ہے وہ مسائل آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں اور جہاں پر اعتقادی بات بتانا ضروری ہے وہاں پر اعتقادی باتیں بتائی ہیں جہاں پر اس دور کے کچھ منافقین کی نشاندگی کرنا ضروری ہے جو ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کی بھی ہم نے گویا کہ نشاندگی کی ہے اور اسی وجہ سے کیونکہ یہ درس ہوتا مختصر ہے لیکن اس کی تشریح توضیع اس کے مطالعے میں تقریباً پورا دن جاتا ہے کہ کہاں سے استدلال کرنا ہے کن کتابوں کو دیکھنا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ تو فاضل بریلوی نے یہ کیا ہے لیکن ہمارے بزرگان دین بڑے بڑے علما مفصرین کیا کہتے ہیں تو تفاسیر کو دیکھتے ہیں تو وہی ملتا جو اعلیٰ حدت نے ترجمہ کیا تو ہم تو تمام تفاشیت کا خلاصہ بیان کر کے جو ایک گھنٹہ یا پونے گھنٹے کا درس ہوتا ہے جس کے بعد پھر آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ جناب تراوی پھر روزہ پھر مطالعہ اس کے بعد اس قسم کی گویا کہ ایک کیفیت ہو جاتی ہے کہ مجھ سے باغ اگر آپ نے کہا کہ جو آئے تھیں چھڑ جاتی ہیں اور جو رہ جاتی ہیں آپ اس کو فجر کے بعد گویا کے درد دے کریں تو میں نے صاف معذرت کر لی کہ میں نے کہا نہیں جس کام کا میں بیڑا نہیں اٹھا سکتا اس کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا تو اس کی میں ذمہ داری نہیں اٹھاتا کیونکہ عوام اس معیار پر نہیں ہوتی کہ میں فجر کے وقت بھی گویا کے درس دے سکوں اور اکثر فجر کے وقت میں علاقے میں ہوتا نہیں کہیں نہ کہیں کوئی, کوئی مصروفیت کمی رشتے داروں کے پاس کیونکہ عید کے فوراً بعد مجھے بغداد شریف کی طرف نکلنا ہے تو اس لیے دعوتیں وغیرہ افطار میں تو میں شرکت نہیں کر سکتا کیونکہ افطار میں مسجد میں ہونا ضروری ہے تو اکثر شہری وغیرہ کے لیے دوسرے علاقوں میں جانا پڑتا ہے میں اس کی تشریح اس لیے کر رہا ہوں میرے احباب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس بات سے دعا کے مطمئن ہو جائیں تو اس لیے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں میں یہاں نہیں ہوتا تو جب فجر کی نماز میں میں نہیں ہوتا تو میں درد کس طرح دے سکتا ہوں تو فجر کی نماز میری کبھی کہاں کبھی کہاں ہوتی ہے تو لہذا میں نے اسی وجہ سے اس ذمہ داری کو قبول نہیں کیا لیکن انشاءاللہ الحمدللہ اللہ الحمد آپ کے دعائیں ہیں پھر بھی ہم نے الحمدللہ اہم موضوع کو کسنا نہیں چھوڑا جو باتیں ضروری تھیں آپ کے سامنے بیان کر دیجات پڑھی <laughs> سور کے کہ آخر کے اندر حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک تفصیلی واقعہ ہے یہاں پر صرف اتنی بات بتاتا چلوں کہ اس میں بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے کہ ولی تھے تو یہ بات سمجھ لیجئے جو نبی ہوگا وہ ولی ہوگا جو نبی ہوگا وہ ولی ہوگا لیکن جو ولی ہوگا اس کا نبی ہونا ضروری نہیں لیکن جو نبی ہوگا اس کا ولی ہونا ضروری ہے کیونکہ ولی کا معنی اللہ کے قریب ہونا تو نبی تو اللہ کے قریب ہوتا تو ظاہر سی بات ہے جو بڑے عہدے پر ہو مثال کے طور پر بلا تشریح بلا تمثیل جو وزیر اعلیٰ ہو اس کے پاس جی ایس پی کے اختیار نہیں ہوں گے اس کے پاس ایس ایچ او کے اختیار نہیں ہوں گے اس کے بعد دیگر چھوٹے منتظمین کے اختیار نہیں ہوں گے تو راض یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ جو ہو اس کے پاس کمشنر کے اختیار ہیں لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو کمشنر ہو اس کے بعد وزیر اعلی کے اختیار ہیں کیونکہ یہ بات عقل سے بالکل وڑا ہے تو بلا تشریح بلا تمسیل یہ بات سمجھیے کہ جو نبی ہوگا وہ ولی تو ضرور ہوگا ٹھیک ہے لیکن جو ولی ہو اس کا نبی ہونا ضروری نہیں تو حضرت خضر علیہ السلام کے مسئلے پر یہ بڑی گفتگو ہوتی ہے کہ آیا یہ نبی تھے کہ ولی تھے لیکن الحمدللہ للہ اجماعی مسلک اور مذہب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ہیں اور زندہ ہے اور گویا کہ یوں تو سارے انبیاء زندہ ہیں کیونکہ انبیاء پر موت جو صرف ہائی تکری میں آئے گی ان اس کی تشریح کروں گا آپ پر جو موت کی کیفیت تعریف کی جاتی ہے وہ تقاضہ بشریت کے لحاظ سے اور ایک آم کے لحاظ سے ہوتی ہے اس کے بعد اللہ حرم الز قبر میں بھی دنیاوی حیات عطا فرماتا ہے دنیاوی حیات عطا فرماتا ہے لیکن موت جو پیش کی جاتی ہے یہاں تک کہ جس طرح سرکار علی سلاۃ السلام پر یہ کیفیت ہوئی لیکن حضرت خضر علیہ السلام پر آپ کی حقیقی موت ابھی تک پیش نہیں کی گئی اور امت کا اس پر اجماعت بے شمار مفصلین نے کے قول کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت ادلیس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حیات کہاں فرمائی ہے اور گویا کہ وہ حیات ہے بات کہتے ہیں حضرت ادریس نہیں حضرت علیہ السلام لیکن جو بھی ہے جو حیات ہے اور جنہوں نے ظاہری طور پر موت کے مزے کو چکھا اور وہ دنیا کی جی حیات پر گئے ہم سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں ساری باتوں پر ایمان لاتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہے ان کے ایک بہت بڑے اہم وقف کو اللہ نے سورہ کہاں کے آخر بیان فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے وہ الم نہ ہو دن علما کہ ہم نے حضرت خضر کو علم لدنی عطا فرمایا علم لدنی لوگوں کے نزدیک تو یہ ہے کہ نبی کچھ نہیں جانتا لیکن قرآن ان لوگوں کا رد کرتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق اللہ خود شاہ فرماتا ہے وہ الم نہ ہو دن علما ہم نے حضرت خضر کو علم لدنی عطا فرمایا یہ علم لدنی ہوتی کیا چیز ہے تمام مفترین نے لکھا علم لدنی ہوا علم غیر وہ علم غیر ہوتا ہے وہ علم غیب ہوتا ہے بعض لوگوں کو یہ وہ کہتے ہیں نبیوں کو اللہ بے شمار غیر کی خبریں دیتا ہے لیکن اس کو غیر کی خبریں کہی جائے علم غیب نہ کہا جائے یعنی یہ کہو کہ نبیوں کو اللہ غیب کی کا باتیں بتاتا ہے تو بالکل صحیح ہے یہ کہو کہ اللہ نبیوں کو غیب کی باتوں پر مطلع کرتا ہے بالکل ٹھیک لیکن یہ مت کہو کہ وہ علم غیب جانتے ہیں ہم نے کہا کام ایسا پکڑو یا ایسا پکڑو بات تو صحیح ہے چاہے علم غیب کہو یا غیر کی خبریں کہو اس لیے کہ دیکھیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سرکار کو یا انبیاء کو علم غیب ہے تو ظاہر بات اس کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ خود نہیں جانتے اللہ کے بتائے سے جانتے ٹھیک ہے یہ مسئلہ تو بند ہوا لیکن یہ کہنا کہ نہیں پھر بھی آپ علم غیر طلب استعمال نہیں کر سکتے انبیاء کو جب بھی مخاطب کرنا ہو غیر کی باتوں پر تو یوں کہو کہ انبیاء غیب کی باتوں کو جانتے ہیں علم غیب نہیں جانتے ہم نے کہا وہ مولانا صاحب بات تو دونوں ایک ہی ہے جس کو خبر ہوگی اس کو علم نہیں ہوگا جس کو غیر کی خبر ہوگی اس کو غیب علم نہیں ہوگا میں آپ سے پوچھوں آج لاہور میں کیا ہو رہا ہے آپ بولیں گے پتا نہیں کل جنگ اخبار دیکھیں گے تو پتا چلے گا آپ نے اخبار کی سرخی کی خبر پڑی آپ نے جب واقع کی خبر پڑی تو جاہر رہے واقعہ کا ہو گیا تو واقع کی خبر سے واقع کا علم ہوتا ہے نا تو غیب کی خبر سے غیب کا علم نہیں ہوتا بات تو دونوں ایک ہی ہے نا چاہن ایسا پکڑو ایسا پکڑو اور ظاہر کی بات ہے علم کاش آپ کچھ کتابوں کو ٹٹول لیتے تو اتنا بھیانک مسئلہ بیان نہ کرتے علم علم آتا کس چیز سے ہے تو علم آتا ہی خبر سے اگر فائدہ آپ پڑھیں اللہ وزاری رحمۃ اللہ شراک وغیرہ دیکھیں منفی کی کتابوں کو دیکھے علم کلام کی کتابوں کو دیکھے بات وعدے ہو جاتی ہے کہ علم کیسے آتا ہے علم خبر سے آتا ہے جو میں باتیں اس وقت حضرت مسا اور حضرت خضر کے بارے میں کر رہا ہوں اس سے پہلے آپ کو خبر تھی نہیں لیکن جب میں نے اپنی زبان سے خبر دی تو آپ کو علم ہو گیا نا یہ خبر دینے کے باوجود آپ کو پلے پل نہیں پڑا آپ کو کوئی خبر ہی نہیں ہوئی علم ہو گیا نا تو جب میں حضرت خضر کا خبر دیتا ہوں تو حضرت خزر کا علم ہوتا ہے جب غیر کی خبر دی جائے گی تو غیر علم نہیں ہوگا تو علم آتا ہی خبر کے ذریعے ہے لیکن میں بڑا حیران ہوں جناب کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ غیب کی خبریں کہاں کریں غیب کا علم نہیں لیکن میں پہلے پیش کر چکا ہوں کہ رشید احمد گنگوہی صاحب غیب پر مطالعے کو بھی کفر کہتے ہیں میں یہ ہمارے پہلے گویا کہ دے چکا ہوں لیکن میں حیران ہوں علماء دیوبند کا یہ فتویٰ میں تحقیق کی نظر سے بات کر رہا ہوں کہ ان کا یہ کہنا کہ انبیاء کو اللہ غیب کی خبریں دیتا ہے لیکن اس کو غیب کی خبریں کہو علم غیب نہ کہو ایک دفعہ ہمارا بہت بڑا مناظرہ ہوا اس میں ہم نے سوال کیا مولانا سے اگر علم غیب کہہ دیں گے تو کیا ہو جائے گا بولے کفر ہو جائے گا ہم نے کہا لکھ دیا لکھ دیا ہم نے اس وقت اشرف علی خانوی صاحب کی کتاب اٹھائی حفظ الرحمان ان کی جو کفری عبارت ہے جس پر دار اسلام سے ان کو خارج کیا گیا جو سب سے غلی جعلی سرکار کو انہوں نے دی معلیہ صاف انداز میں لکھا کہ اگر کل علوم کی بات کی جائے تو یہ تو رسول پاک کو حاصل نہیں رہے داز علوم غیبیا. اس میں رسول اللہ کی کیا تفصیص ایسا علم غیب وہ علم غیب رسول کے لیے استعمال نہیں کر رہے تھے سانی صاحب دیکھے لفظ علم غیر کس کس کے لیے استعمال کرتے ہیں فرماتے ہیں ایسا علم غیر یعنی بابلو میں غیر تو اس میں رسول اللہ کی کیا تفصیص ایسا علم غیب زید کو ارے غیرے کو بچے کو پاگل کو جانوروں کو بھی حاصل ہے ہوتا اللہ یعنی صاف طور دیکھتے ہیں کہ بعض علم غیبیہ کی بات کی جائے تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص ایسا ہماری اردو میں ایسا کب استعمال کیا جاتا ہے تشریح کے لیے آپ ایسے ہیں تو یہ ایسا لفظ ایسا تشریح کے لیے ہوتا ہے تو کہا کہ بعض علم غیبیہ تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص ایسا انگل قید یعنی جیسا ایسا انگل غیر تو زید اے غیر اور پاگل جانور بہین کو بھی حاصل ہے اللہ ہم نے کہا یہاں پر تو تھانوی صاحب کا صاف کفر واضح ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے رسول پاک کے علم کو بچوں سے پاگلوں سے اگر یہ عبارت میں یوں پیش کروں معدرت کے ساتھ میں مختلف بن کے علماء دیوبند کو فکر دوں گا کہ اگر میں یہ عبارت یوں پیش کروں کہ اگر کل علوم کی بات کی جائے تو وہ تو تھانوی صاحب کو نہیں تھے یعنی بات اگر رسول پاک پر لگے انہیں کپ نظر نہیں آتا لیکن یہی عبارت اگر تھانوی صاحب پر رکھے تو دیکھیں تھانوی صاحب کو کی کو شادی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے میں میں گویا کہ لب کرتا ہوں برداشت کیجیے دیکھیں اگر کل علوم کی بات کی جائے تو اس میں تھانوی صاحب کو تو حاصل نہیں رہے باز میں غیبیا دیا تو اس میں تھانوی کی کیا تخصیص ایسا علم تو گدے کو بھی ہے پاگل کو بھی ہے گویا کہ دلندوں کو بھی ہے باہر کو بھی ہے بتائیے میں نے تھانوی صاحب کی تعریف کی ہے تو کی اگر تعریف ہے تو مجھے اپنے نمبر کرنے دے دو اور اگر توحین ہے تو جب رسول صاحب پر یہ بارت آتی تو آپ کو تو نظر کیوں نہیں آتی اور یہ بات خانوی صاحب پر آ جاتی تو نظر آتی المختصر یہ تو ایک قرآن الگ مسئلہ ہے لیکن آپ دیکھیں جو علم غیب کے لفظ کو انبیاء کے لیے جائز نہیں کہتا تھا معذرت کے ساتھ میں وسیع نبری سے گفتگو کر رہا ہوں نظری اس وقت میرے شامل حال نہیں کیونکہ اس وقت اللہ کا کلام میرے سامنے ہے اور اللہ کے گھر میں میں موجود ہوں وسیل نظری کے ساتھ میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ اگر آپ کا یہ کہنا کہ انبیاء کے لیے اولیاء کے لیے علم غیر قلم استعمال کرنا کفر ہے ناجائز ہے تو آپ کے حکیم العمت امبیا کو درکنار وہ تو بچوں کے لیے بھی علم غیر قلم استعمال کر رہے ہیں پاگلوں کے لیے بھی علم غیر قلم استعمال کر رہے ہیں بہائن کے لیے دیکھیے بازلو میں غیر تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص معذ اللہ ایسا علم غیب دیکھیے وہی لفظ ایسا علم غیب تو زید کو بھی ہے بکر زید بکر نہیں ایرا غیرہ ایرا غیرہ کو بھی ہے مجرو پاگل بہائی درندے جانوروں کو بھی ہے تو اگر لفظ علم غیب اگر ہم رسول پاک کے لیے استعمال کریں آتا نہیں غیب کی خبریں بولو غیب بتاتا ہے یہ بولو غیب کی اطلاع بولو لفظ علم غیب حاصل مت کرو ہم نے کہا نبیوں پر علم غیب کا لفظ بولا جائے تو کفر ہے تھانوی صاحب تو پاگل کو بھی لفظ علم غیب سے یاد کر رہے ہیں جانوروں کو بھی ماں اللہ علم غیر سے حاصل کر رہے ہیں تو پہلے اپنے حکیم الامت کا محاذہ کرو اس کے بعد سر تسلیم خب جو آپ کا فیصلہ الحمد للہ جواب دینے کے تیار ہے تو یہاں پر جو فرمایا گیا جب علم نہ ہو من نا دن علم ہم نے حضرت خضر کو علم لدنی عطا فرمایا علم لدنی کے متعلق تمام حسین فرماتے وہ علم غیب ہے میں نے حضرت یوسف کے واقعے نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر کے خواب کا میں نے ذکر کیا تھا یاد آ کو انہوں نے عرض کی حضور میں نے خواب کی تعبیر صحیح کی کہ نہیں سرکار نے فرمایا کچھ صحیح کچھ صحیح نہیں تو کیوں نہیں بتایا تو فتول باری کیا لکھتے ہیں امام ببن حضرتانی یہ کہتے ہیں بریلوں نے لفظیل میں کہ ڈانٹ کیا ہم نے کہا اچھا آٹھویں سدی آٹھ سے چھ سو سال پرانے بروک امام ابن حضرت کلانی لکھتے ہیں سرکار نے خبر اس لیے نہیں دی کہ وہ الب تو دیکھو سرکار کے علم غیب کے لیے ابن حجر نے بھی لفظ علم غیب استعمال کی ایک بات دوسری بات دوسری کیا قرآن کہتا ہے وَمَا هُوَ میرا نبی غیب کی باتیں بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ خادم رحمتہ اللہ علیہ تفریح خادم کے اندر لکھتے ہیں کہ کنجوسی ہی نہیں کرتا کیا مطلب فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ علیہ السلام یہ علم الغب اس لیے کہ نبی کے پاس علم غیب آتا ہے دیکھیں صاف غزل لکھتے ہیں اللہ علیہ السلام یہ اتی علم الغیب فلا یب قلود بل بلو اور وہ علم غیب کو بتانے میں بخل نہیں کرتے بلکہ تعلیم دے دیتے ہیں تو میں نے کہا ان علماء کو آپ کیا کہیں گے علامہ خاجین کو کیا کہیں گے جس سرکار کے لیے لفظ علم غیر استعمال کر رہے ہیں ابن حجر استعمال کر رہے ہیں اور وہ علم علماء کہتا ہے تو بیضاوی تقریباً تمام تفاصر میں لفظ علم غیب کو حاصل کیا ہے تو ان مسئل کیا کہیں گے آپ غلط ہو سکتے ہیں اتنے بڑے بڑے اکابر علماء جن کے کندھوں پر اسلام کی بنیادیں ہیں جس کو آپ بھی رحمۃ اللہ علیہ ہم بھی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اور دیکھیے اتنی بزرگ شخصیت ہے جو ہم دونوں کے نزدیک مسلم ہیں وہ غلط نہیں غلط ہو سکتے ہیں اپنے عقیدے کی تصحیح کرو اگر نہیں تو سب سے پہلے کو لکھو اس کے بعد جتنے علماء نے کہا کہ بڑے بڑے علما کو اگر کہہ دیا جائے تو اسلام ہمارے پاس کیسا اللہ دیا اپنے انبیاء کو غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے اور وہی علم ہوا کرتی ہے ایک بات یہاں پر میں تشریح علم کی چلی ہے تو یہ بہت ضروری بات ہے جو میں آپ کا ایک بات اور سنیے. آپ کہتے ہیں ندیوں کو جنت دکھائے گی نہیں دکھائے گی سب چیز دکھائے سرکار کو گیب کیسا رہا کیوں جو چیز بتا دی جاتی ہے وہ غائب نہیں ہوتی ہے جو چیز بتا है جاتی ہے وہ غائب है ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے غائب تو وہ ہونا جو آنکھوں سے دور ہو جو کبھی بیچی نہ ہو بات وہ بھی ٹھیک लेकिन پوری حد तक नहीं करते हैं وہ عام آدمی کے لیے کریں تو ٹھیک ہے نبی کے لیے کریں تو ٹھیک نہیں اس لیے کہتے ہیں دیکھیے اگر نبی پاک میں سب چیز دیکھ لیا تو کیا چیز غیر رہی تو جو چیز بتا دی جاتی ہے وہ غیر نہیں ہوتی ہم نے کہا اچھا جو چیز علم میں آ جائے وہ غیر نہیں ہوتی بولے نہیں میں نے کہا اللہ کے علم میں ساری چیزیں ہیں کہ نہیں پھر بھی اللہ کا شہادا میں غیب کا جاننے والا ہم نے کہا وا اللہ کے علم میں ساری چیزیں پھر بھی اللہ اپنے غیر کام استعمال کر رہا ہے تو یہ قاعدہ کہ جو چیز بتا دی جائے وہ غائب نہیں رہتی یہ آپ کے عقل کا خود صاف پہ قرآن کا قاعدہ نہیں ہے اس لیے کہ جو چیز بتا دی جائے وہ غائب نہ رہے تو انکار کر دو انکار کر دو انکار کریں گے تو اسلام کے باہر ہو جائیں گے تو لہٰذا یہ کہنا کہ جو چیز بتا دی جائے وہ غائب نہیں رہتی جو چیز علم میں آ جائے وہ غائب نہیں رہتی تاکہ نبی کے لیے غائب استعمال نہ کرے تو ہم نے کہا اللہ تو ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے نا غائب کو بھی جانتا ہے ظاہر کو بھی جانتا ہے جب اللہ اس سب چیز کا علم ہے تو پھر وہ تو اپنے لیے خود عالم الغیب کا استعمال کرتا ہے چاہیے تو آپ کے قائدے کہتے ہیں اللہ اپنے آپ کو عالم الغیب نہ کہے غیب کی باتوں کا جاننے والا مولانا واقعی میں آپ کا قاعدہ صحیح ہے میں انکار نہیں کرتا قاعدہ آپ کا صحیح ہے کہ جو چیز پتہ چل جائے وہ غیب نہیں رہتی لیکن کس کو جو دیکھ رہا ہے جس نے غیب کو دیکھ لیا اس کے لیے غیب نہیں ہے مولانا صاحب آپ نے تو نہیں دیکھا آپ کے لیے تو غیب ہے نا آپ کے لیے تو غیر ہے نا تو واقعی میں جو چیز جان جاتی ہے وہ غائب نہیں ہوتی لیکن کس کے لیے جو دیکھ رہا ہے جس پر ظاہر کی جا رہی ہے لیکن جس پر ظاہر نہیں وہ تو اس کو غیر کہے گا نا تو انبیاء اکرام کو غیر کی باتوں پر مسلح کر دیا جاتا ہے اور قرآن میں اسی مضمو کو بیان پر ماد اس کے بعد پورے مریم کی ابتدا ہوتی ہے یہ چند میں نے بیان کس کو ذرا غور سے آپ رکھے ادھر ایک بات اور بھی کر دوں ان میں غیر کے متعلق اجازت ہو تو کر ضروری بات سرکار کو کتنا علم دیا گیا ہم سے پوچھا جاتا ہے نے کہا سرکار کو متناہی علم ایک انتہائی علم دیا گیا ہے جس علم کی ابتدا بھی اور انتہا بھی ہے اور میرے رب کی نا تو علم کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے بولے کیوں میں نے کہا ابتدا اس چیز کی ہوتی جو پہلے نہیں ہو اور انتہا اس چیز کی ہوتی جو بعد میں نہ ہو اور میرے رب کی علم کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے اس لیے کہ میرے رب کا علم ہمیشہ سہے عمل کا رہے گا کوئی ابتدا انتہا نہیں ہاں میرے مصطفی علم کی ابتدا ہے اور انتہا ہے وہ متناہی علوم ہے وہ غیر متنائی کو برابر کیسے ہو گئے ایک علم ہے جس کی انتہا ایک حد ہے ایک علم ہے جو لا محدود ہے تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں پھر اہل سن مشری کیوں ہو گئے پھر اہل سننے کے مشری کیوں ہو گئے اے بات اللہ علم جو جانتا ہے بغیر بتائے اور نبی پاک جانتے ہیں اللہ کے بتائے فرق ہوا فرق ہوا دو فرق تیسرا فرق اللہ کا علم فنا ہونے سے پاک مستقل نبی پاک کا علم حادث فرق ہوا تین ہو گئے اللہ کا علم غیر مخلوق نبی پاک کا علم مخلوق چار فرق ہو گئے یہ فرق آپ کو نظر نہیں آتے کیسی مشرق کہہ دیتے جناب اللہ سے ملا دیا اللہ سے ملا دیا ارے کہاں ملا دیا فرق تو دیکھو ہم مسلمانوں کے عقائد پر کبھی غور تو کرو تو اس کو دیا جاتا اگر ہم یہ کہتے کہ جس طرح اللہ جانتا ہے اس طرح مصطفیٰ جانتے جتنا اللہ کا علم ہے محمود اللہ اتنا علم مصطفیٰ کا ہے جب جا کے کفر ہوتا لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کیا آج بھی ہم کہتے کوئی شخص اگر یہ کہے کہ جتنا علم اللہ کا ہے اور جس طرح اللہ خود جانتا ہے اس طرح علم مستفیٰ کا ہے اور مصطفیٰ خود جانتے ہمارے نزدیک وہ شخص کلمہ پڑنے کے باوجود کافر اور مرتب ہو جائے گا لیکن اگر وہ یہ کہے کہ اللہ جتنا چاہتا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کے علم کی اور اللہ کے علم کی کیا تجویز پیدا کرتے ہو کوئی برابری نہیں ہے تو تجویز کیا دیں کوئی برابری نہیں ہے تو مثال کیا دے پھر بھی اللہ کم سے کم یہ سمجھ لو کہ مستفا کا علم ایک قطرہ ایک قطرہ اور اللہ کا علم سات سمندر لیکن پھر بھی صحیح نہیں کیونکہ وہ سات سمندر کہیں تو جا کے ختم ہوگا وہ سات سمندر کہیں سے شروع ہوگا کہیں ختم ہوگا تو میرے مصطفیٰ کا علم ایک قطرہ اور اللہ کا علم لامحدود سمندر کہ جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے عقلم آدمی کو اتنا فرق نظر نہیں آتا تو یہ کہا جاتا ہے کہ پھر اچھا آپ وہ متناہی علم کہاں تک مانتے ہیں سن لیجئے ہم نبی پاک کے لیے کتنا علم مانتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب مانتے ہیں اللہ کی عطا سے میرے اللہ نے کیا بتایا جب سے دنیا بنی ہے وہاں سے لے کر جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے جنتی جنت میں چلے جائیں گے وہ وہاں سے لے کر یہاں تک نہ اس سے پہلے کا مانتے نہ اس سے بعد کا مانتے اس کے اندر کا مانتے سمجھ یہ علم قید ہے اور یہ کیسے مانتے ہیں اے ساتھ نہیں قرآن کے ذریعے قرآن کی آیت پہ اترتی گئی مصطفیٰ کو پہلے کسی مسئلے کا علم نہیں ہوتا تھا اور قرآن کہتے و عالم کما پکن طالم محبوب جو تین جانتا تھا میں نے تجھے سکھا دیا میں نے تجھے سکھا دیا تو محبوب نہیں جانتے تھے اللہ سے جب یہودیوں نے پوچھا ضلطرمین کون ہے آپ نے کہا خاموش رہو وہی آگے بتا دیا اب یہ ہوا کہ نہیں ہوا اب ہم کہتے ہیں کہ قرآن مکمل ہونے کے بعد مفصرین فرماتے کے آٹھ یا نو دن تک میرے مصطفیٰ بقدر حیات رہے ایک حدیث بتا دو کہ قرآن کے نزول کے بعد سر کام کوئی چیز نہ بتائی ہمارا جو عقیدہ ہے کہ علم کلی ابتدائے خلق سے لے کر دخول جنت تک کا یہ عقیدہ ہم تکمیر قرآن کے بار میں رکھتے ہیں کہ اس, اس علم نے جو ابتدائی خلق سے لے کر ہے انتہائی خلق تک کا ہے یہ آئستہ آئستا بڑھتا رہا قرآن کے ذریعے آپ کے علم کو بڑا اللہ ربلی سے بڑھاتا رہا جب یہ علم اور گویا کہ یہ قرآن آپ کے کل پر اتر گیا مکمل ہو گیا اس دن آپ کے یہ علم کی حد مکمل ہو گئی اور ہر چیز کو آپ نے جان لیے کیوں اس لیے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے اور اللہ نے ہر چیز مستفیٰ کو شکائی ہے آپ کہیں گے یہ آپ نے بات کہاں سے نکال لی اتداء خل سے لے کر دقل جنت تک یہ بات آپ نے کہا سے نکال یہ تو عقل کی بات ہے میں کہوں گا نہیں یہ بخاری کی حدیث ہے بخاری شریف جل نمبر دو میں حدیث ہے حضرت عمر فرماتے ہیں سرکار نے ایک دفعہ ہمیں خطبہ دیا ان ان جب سے کائنات بنی سی وہاں سے لے کر جنت جنتی جنت میں جا رہا تھا جہنمی جن میں جا رہا تھا وہاں تک کی مستفا نے خبر دی اور ایک ہی نشیش نے بھی تفصیل خبر رکھا تھا یہ خبریں میرے حبیب کو جو عطا فرمائی ہے یہ اللہ نے قرآن کے ذریعے دی دینے والا کون دینے والا کون تو آپ کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے اللہ رگولیز اتنا فرما رہا ہے اور اللہ خود کہہ رہا ہے جو نہیں جانتا تو وہی سکھا دیا واللم کا مالم تو گم تعلم تو یاد رکھیے اس سے پہلے اس کے بعد کا عقیدہ ہم نہیں تسلیم کرتے عقیدہ تسلیم بھی کرتے ہیں تو عطائی تسلیم کرتے حادث تسلیم کرتے ایک محدود علم تسلیم کرتے اتنا ہونے کے باوجود لوگ کہتے ہیں آپ نے نبی کا علم علم کلی کا قیدا رکھ لیا ہم نے کہا بالکل نبی پاک علم کل علم ہے بولے تو قبر ہے ہم نے کہا کبر جب ہوتا جو اللہ کے مقابلے میں کہتے ہیں اگر عقل سے کام لوگ جب ایک مسلمان کہے کہ میں نبی پاک کو کل علم کا بادشاہ مانتا ہوں اس کی مراد کیا ہوتی ہے اس کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ اللہ کے برابر اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ مخلوق کے جتنے علم ہے اس کا کل میرے مصطفیٰ کے پاس آہ آہ آہ اس کا کل میرے مصطفیٰ کے پاس ہے تو کلّی علم کی جو بات ہوتی ہے اکل سے ذرا خدا رہا مسلمان کو ڈنڈے مار کے اسلام سمت نکالو اس کی نیت پر پوچھو کہ وہ علم کلی کا جو عقیدہ رکھ رہا ہے وہ ماں کانوا یقون کا جو عقیدہ رکھ رہا ہے وہ کس کے مقابلے میں خدا کے مقابلے میں نہیں بندوں کے مقابلے میں اور سب سے صحیح بات ہے کہ بندوں میں سب سے زیادہ علم میرے مصطفیٰ کیا گی. سورہ مریم کی ابتدا ہوتی ہے درد دو پاک پڑی مکہ میں جب ظلم و ستم انتہا کو پہنچ گئے نبی پاک نے ہبشا کی طرف ہجرت فرمائی ہفشا جب میرے آقا پہنچتے ہیں وہاں پر بعض لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی ہبشا کے بادشاہ سے نجاشی کہ یہ اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ کر آئے ہیں کیونکہ وہ علاقہ عیسائیوں کا تھا اور یہ حضرت عیسیٰ کے متعلق بڑے گندے عقیدے رکھتے ہیں ان کو نکال دو یہاں سے ان کو یہاں سے نکال دو اب نبی پاک حبشہ میں حضرت شرما تھے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بولا بھجوایا کہ اپنے چند سفیروں کو بھیجو یا آپ کشید لاؤ سرکار نے اپنے چند جانشینوں کو بھیجا جس میں حضرت جعفر تھے وہ گئے نجاشیش سے ملاقات ہوئی اس نے بولا آپ یہاں پر کیوں آئے ہو آپ نے فرمایا اس لیے کہ مشرقین ہمیں وہاں پر زندہ نہیں چھوڑ رہے تھے ہم اپنے مذہب کی ترجیح ترجیحات اور آج بھی اہل کتاب ہم بھی کتاب والے ہیں بیس کی گفتگو کریں تو تیسرے نے پر بولا کہ ذرا ان سے پوچھو تو صحیح ان مسلمانوں سے پوچھو تو صحیح کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا قلعہ رکھتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا قلعہ رکھتے ہیں دیکھیے اگر تقیہ جائز ہوتا تقیا اگر جائز ہوتا تو اس وقت دیکھیے عیسائی تین خدا مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے قرآن تین خدا کی دعوت دیتا ہے ہمارا کیا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے متعلق اللہ کے رسول ہیں خدا کے بیٹے نہیں حضرت مریم خدا کی بیوی نہیں اور عیسائیوں کے عقیدہ ہے کہ خدا کی بیوی ہے معذ اللہ اور حضرت عیسیٰ خدا کے اب منافقین نے شوس کی اب تو مسلمانوں سے جب بادشاہ پوچھے گا اور یہ بادشاہ کے عقیدے کے خلاف نکلیں گے تو حدشاہ سے ان کو دھکے مار کے نکال دیا جائے گا حضرت جعفر سے جب پیغام پہنچائے گا پوچھا گیا دربار میں کہ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں بادشاہ کو سنائے تو صحیح تو حضرت جعفر نے تقیہ نہیں کیا کہ یار آپ تو ایسی بھی کہیں نہ خیبر جا سکتے ہیں نہ مکہ جا سکتے ہیں نہ مدینہ جا سکتے ہیں اب تھوڑا جن رکنا تو تھوڑی چاپلو سی کر لیتے وہی بات کر لیتے ہیں جو جناب جو ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے متعلق عیسائی کرتے ہیں تھوڑی دیر کے زبانی بات ہو گیا دل میں تو ہمارا ایمان ہوگا لیکن تقیہ اگر اس وقت جائز ہوتا تو اس وقت تو کی گردن کے اوپر تلوار رکھی ہوئی تھی گویا کہ آپ کہیں رہنے کی جگہ بھی اگر چھوڑتے تو جاتے کہاں پر لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم وہی رکھتے ہیں جو تم رکھتے ہو. مریم کے پورا دوسرا روکو پڑھ کے سنا دیا حضرت مریم کی سفار اور آپ کے تمام اور آپ کی عظمت کو اللہ نے سر مریم کے اندر بیان کیا ہے گویا بیان فرمایا حضرت عیسیٰ کے متعلق جن کے متعلقہ بتا دیا کہ وہ خدا نہیں خدا کے بیٹے نہیں اللہ کے رسول اور روح ہے اتنی زور بار ہاں سبحان اللہ جس سرکار کے غلام تقریر کریں اور سامنے والے کا دل نہ دہلے وہ قرآن کے علوم کو مصطفیٰ سے لے رہے ہیں اور مصطفیٰ رب سے لے رہا ہے اتنی زبان سے تاثیر ہے حضرت جافر سے جب دوسری نکات کی آپ نے گوا کے تلاش کھمائی نجاشی کی آنکھیں بڑھائی اور رونا شروع کر دیا داری اس کی گویا کے بالکل آنسو سے کے کے تر ہو ہو گئی سارے دابار کے اندر ہو گیا ایک ہی آواز بند ہو رہی تھی اور وہ سرکار کے غلام کی اور آپ کی وہ زوردار تقریب تھی کہ عیسائی دم نہیں مار سکتے تھے اور نجاشی رونے لگا اور زمین سے اس نے کن کا اٹھایا اور کہنے لگا اے محمد عربی کے غلام تو نے جو حضرت عیسیٰ کے عقیدے کی ترویج کی اور ان کے نظائر بتائے ہیں اس میں یہ تنکا دیتا ہے تنکا اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے تو لہذا تمہارے وہی عقائد ہیں جو ہمارے عقائد ہیں تو سورہ میم کے اندر اللہ رب العزت نے عیسائی کے باطم نظریات کا رب کیا اور مسلمانوں کی مکانیت کو بیان کیا گیا اور یہاں پر درس دیا گیا کہ کبھی اگر ایسی بات آ جائے تو گردن کٹ جائے لیکن غلط بات دماغ سے نہ مل تو تقیا بازوں کو اگر کوئی ہوتا تو کہہ دیتا ہاں ہاں ہا ہم بھی معاد اللہ ایسا کر لیتے ہیں تو نجاشی چھوڑ دیتا لیکن الیا زب اللہ الیا زب اللہ حضرات صحابہ اکرام ان کے کندھوں پر اسلام کی بنیاد تھی ان کو نام ماننے والے کو ماد اللہ بادشاہ فارغ میں میں اس کی تشریح کروں گا اہل تشریح کہتے ہیں تین صحابہ کے علاوہ سارے قبول ہو گئے ماد اللہ تین صحابہ کے علاوہ الیا زب اللہ سارے اسلام کے بعد میں نے کہا تمہارا سترہ سال کا داغی جو ممبر پر ہے وہ مسلمان ہے لیکن سیدنا صدیقی کے ابھی مسلمان نہیں حضرت عمر فاروق مسلمان نہیں وہ تو انشاءاللہ وہ اللہ وقت آئے گا تو میں اس کی تشریح کروں گا لیکن ہر حضرت جاہر رضی اللہ و تعالیٰ نے وہ زوردار تقریب فرمائی کہ اسلام کی حقانیت ہوئی حفشہ میں مسلمانوں کو تسلس ہوا اور سور مریم کی بغیا کی مکمل تشریح بیان کی گئی اس کے پہلے رکوع میں حضرت ذکریہ علیہ السلام کی دعا اور آپ برے ہو چکے ہیں اور آپ کو بیٹے کی بشارت بھی جا رہی ہے اور آپ کی بیوی بری ہو چکی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا زکریہ ہمارے لیے یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں ہیں انشاءاللہ ہم تمہیں ایسے ایسا بیٹا کہاں فرمائیں گے جو سعید ہوگا شرمیلا ہوگا پاکیزہ ہوگا صاف ستھرا ہوگا اور اس کا نام مہیا ہوگا اور اللہ رب العزت نے حضرت یسیٰ علیہ السلام کی گویا کی بشارت اس سورہ مبارک کے اندر بیان فروائی اس کے بعد چسنے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور دیگر انبیاء کرام کے ذکر کو بڑے تفصیل بیان کیا گیا ہے ایک دفعہ دور پاک پاک پڑی صورتحال کی جی ابتدا ہوتی ہے یہ سورت مکی ہے یہ کب نازل ہوئی وہ حضرت عمر کا واقعہ صاحب بتاتا ہے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تلوار لے کر بڑھ رہے تھے اسلام لانے سے پہلے تو کسی نے رکھتے ہیں پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے کیا تمہارے نبی کے پاس جا رہا ہوں اپنے گھر کی خبر لی ہے کہ کیا ہوا کہ گھر والے اسلام آ چکے ہیں اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ جو و جذبے کے ساتھ جب گھر پہنچتے ہیں اپنی بہن کو دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کی آج پڑھ رہی ہے وہ کون سی اسورت سورت تھی وہ سورج کی ایسے تھی آپ نے اپنی بہن کو مارنا شروع کیا بہن نے کہا کہ بھائی سنو اگر جس, جس کا خون آپ کے و رب میں توڑ رہا ہے وہی خون میرے اندر ہے اگر آپ عمر ہو تو میں عمر کی بہن ہوں ہمیں مار ڈالو گے ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے گویا کے یہ بات ایک گویا کے زوردار انداز میں لگی آپ زمین پر گویا کے اپنے پورے وزن کے ساتھ بیٹھ گئے آپ نے فرمایا مجھے وہ چیزیں دو جو تم پڑھ رہی تھی نہیں آپ غسل کرو پارٹی اختیاری کرو یہ پارٹی آپ نے اختیار کی غسل فرمایا اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں جب آپ کو بعد میں تلاوت کرائے گی بعد میں آیا کہ آپ کے پاس گویا کہ یہ پرانی اورد پیش کیے گئے اور یہی مقدس سورج سور تا تھی تا اے محدود مصطفیٰ تا اور مفسرین یہی فرماتے تا ہا اس کا معنی اے محدود جب حضرت عمر نے سرکار کے فضائل میں یہ آئے پڑھنا شروع کیا اللہ فرماتا ما اے محبوب میں نے قرآن اس تو نہیں اتارا کہ تشقت سے پڑ جائے توں راتوں راتوں میں عبادت کرتا ہے تیرے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں محبوب تیری نیندیں گویا کہ کے تو نیند نہیں فرماتا اور تو اپنے بستر کو چھوڑ دیتا کوئی مولوی ایسا ہے جس کو کبھی کسی بھی رشتے نے بولا بس مولانا بہت سنجے کر لیے ہیں ابھی سو جاؤ آرام کرو نہیں یہ میرے ہے. سبحان اللہ عبادت سے تو اللہ خوش ہوتا ہے لیکن مستفی کے آرام سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ محبوب کو آرام کر حبیب میں نے قرآن فری نہیں اتارا کہ تی اپنے, اپنے پر مشقت پہ ڈان لے حضرت عمر یہ پڑھتے گئے دل سے کفر جلتا گیا ایمان آتا گیا ایمان آتا گیا تو اس سورہ مبارکہ کا نزول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے سے پہلے ہوتا ہے جان سی بات یہی ساتھ کو سبا کے کیونکہ آپ کی نہیں گویا کہ آئےت کریمہ کے اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ حضرت موسا علیہ السلام کے واقعہ کو بڑے تفصیل پر بیان کیا میں چند اشارفت اس کو, کو گزار کرنا چاہوں گا کر میں نے حضرت یوسف کے واقعے میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ فراون مصر کے بادشاہ کو کہتے ہیں ہر مصر کا بادشاہ کہلاتا ہے لیکن جو سب سے زیادہ فراؤن مشہور ہوا وہ حضرت موسا علیہ السلام کے دور میں جو مصر کا بادشاہ تھا موسا علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے کئی سال بعد پیدا ہوئے ہیں تو میں نے نے سب بیان بھی کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے فرامین ان کے بیٹے حضرت نون ان کے بیٹے یوشع بن بی نون اور یہ حضرت موسا کے دور میں ہے اور یہ حضرت موسا کے ساتھ رہے خدمت کی آپ کی تعظیم کی آپ کی خدمت کی اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے آپ کی خدمت کرتے تھے خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی نبوت وہ فرمائی تھی اب اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا میں چاہتا ہوں کہ چند واقعے یہاں پر بیان کروں اس کے بعد سورہ کثت کے اندر آخری جو لمحات ہے میں وہاں پر بیان کرتا ہوں شراون نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکل رہی ہے اور اس نے مثر پہ گھیر لیا ہے اور سب چیز کو جلا دیا ہے اور وہ لڑکا آئے گا وہ بنی سرائیل کی حمایت کرے گا اور بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوگا اور وہ تیرے محل کی تیرے حکومت کی رکھ دے گا فرہن نے کہا اب میں اس سے کیسے بچوں نے کہا بات ہے شیطان کے ہاتھ میں جاہل ہوتا ہے نا شیطان کے ہاتھ میں جاہل کیا ہوتا؟ جیسا وہ چلا لے تو ان اب میں کیا کروں کیسا بچ جاؤں ایسا کرو کہ جو لڑکا پیدا اس کو قتل کر دو بس کیا تھا جناب لکیر کے فکیر سے کر دیا؟ کہ جناب جتنے لڑکے پیدا ہو قتل کر دو بارہ ہزار بچے قتل کر دیے گا لیکن حضرت موسا نے پیدا ہونا تھا تربیت پانی تھی بھی فروہن کے گھر میں اللہ اکبر بڑا ہونا تھا تختی فرحان کا الٹا کرنا تھا اور کریم کے مرتبے پر آپ کو فائد ہونا تھا اللہ اکبر ہوا کیا حضرت موسا علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات پیدا کر دی گئی پہلے سے اللہ کی طرف سے کہ تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا اگر فرونی یعنی آپ کے ذہن میں ساری باتیں اتار دی گئی اگر فرونی تیرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئے تو تو کچھ مت کرنا صرف پیٹین رکھ کر دریا نیل میں چھوڑ دینا پھر وہ دریا نیل جس کے لہروں سے بڑے بڑوں کا دل ڈہل جاتا ہے میرا منسا اس میں بھی سلامت رکھے گا بے فکر رہنا یہ مت سمجھنا کہ دریا نیل کا اتنا بڑا ہے اتنا وسیع ہے تو تیرے بچے کو کچھ کر دے نہیں وہ میرا قلیم ہے میں اس کی حفاظت کروں گا اب کیا ہوتا ہے اللہ اکبر حضرت موسا علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں دائی گھر میں آتی ہے دائی دیکھتی سبحان اللہ سرکار کی حدیث یہاں پر یاد آتی ہے کہ جب حضرت موسا پیدا ہوئے تو آپ کی پیشانی سے نور کی شوائن نکل رہی تھی. وہ دائی نے جب دیکھا کہ لڑکا ہے اس نے کہا اب تو میں فران کو بتاؤں گا اور بڑے مال ملیں گے لیکن سرکار فرماتے حضرت موسا اتنے خوبصورت تھے ایک ہوتی خوبصورت ایک ملاحت نمکین پن جو چہرے کے اندر کشش کرتا ہے تو سرکار فرماتے حضرت موسا کی آنکھیں منیح تھی اور آپ کا چہرہ منیح تھا جو دیکھتا دشمن بھی ہوتا تو فدا ہو جاتا یعنی اتنا متاثر کن چہرہ تھا کہ جو آپ کو دیکھے وہ دل دے دیکھے جب اس دائی نے دیکھا تو اس کا دل آپ کی محبت میں سرشار ہو گیا اس نے کہا کہ نہیں میں یہ ظلم نہیں کر سکتی کہ کو جا کر بتاؤں اور ایسے پیارے اور محبوب بچے کو گویا کہ وہ قتل کر دے اب یہ دائی جیسی باہر نکلی اب سنیے آپ فرونیوں نے دیکھ لیا کہ دائی گھر میں گئی ہے کوئی بچہ ضرور پیدا ہوا ہے دروازے پر دستک دی پوچھا کون حضرت کی والدہ نے کہا فرونیوں کی طرف سے دائی گھر سے نکلی ہے اور سنا ہے کہ یہاں پر بچہ پیدا ہوا ہے اب گویا تو ان کے حواس ہو گئی اور انہوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلدی جلدی ایک کپڑے میں لگتا اور سوچا کہ رکھوں کہاں پر بستر جل رہا تھا گرم آپ نے توجہ نہیں تھی اور ارادہ نہیں تھا کہ رکھوں کہاں پر نے گرم تندور کے نے حضرت موسا کو پھینک دی اور گرم تندور ہے تندور جل رہا حضرت موسا کرنا ہے اب بویا کے فرونی سب چیز دیکھی بستر بس دیکھا جھولا دیکھا کوئی بھی نہیں کڑائی کیوں آئے گی وہ میری سہیلی تیسری آئی تھی اور صحیح بات جھوٹ دی نہیں تھا وہ حضرت موسا علیہ السلام کی والدہ کی سہیلی تھی ایسی آئی تھی اور وہ چلے گئے جب وہ چلے گئے تو حضرت موسا علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن حضرت مریم سے کہا کہ ذرا ڈھونڈو تو صحیح بچہ کہاں پر ہے اب ڈھونڈا گیا پورا گھر اوپر نیچے کر لیا لیکن حضرت موسا کو نہ پایا تندور میں سر ہونے کی آواز آ رہی تھی آپ کی والدہ جب لپک پر پہنچی تو دیکھا آگ سرد ہو چکی تھی موسا علیہ السلام کے یہ اللہ کے کلیم کی شان ہے یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں چالیس سال سے پہلے وہ نبی نہیں ہوتا ہم نے کہا دیکھو حضرت نوسا پیدا ہوئے ہیں کرامت دیکھو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اپنی ماں کے گود میں کہہ رہے ہیں اللہ کا رسول ہی کیا دل ہے تمہارا جو مصطفیٰ کے بارے میں کہتے ہو کہ چالیس سال پہلے آپ کو خبر نہیں تھی مدوی صاحب کہتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں تھی میں نبی بنایا جاؤں گا اللہ زب ہم نے کہا تیرا شخص تیرے جیسا شخصی بات کرے تو تو سب وہی نہیں تو اللہ کے متعلق باتیں کر سکتا ہے تو سرکار کے بارے میں کیا ہے اللہ زب اب سنیے تندور سے جب حضرت مو علیہ السلام کو نکالا گیا اب کیا ہوا آپ کی والدہ پریشان ہو گئی کہ اب فرونی میرے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے انہوں نے فوراً آپ کو کپڑے <coughs> میں لپٹا اور ایک دکان پہ گئی اور اس سے کہا مجھے سندوک بنا دے اس نے بڑھا سندوک کیوں بناؤ آپ کے منہ سے ساری باتیں کیونکہ نبی اور نبی کے خاندان والے اور آپ کے منسلیک اور باپ پکوان لوگ جھوٹ نہیں بولتے وہ تقیہ مقیہ نہیں کرتے وہ جھوٹ نہیں بولتے آپ کی والدہ نے میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اور میں ڈرتی ہوں کہ فران کہیں اس کو قتل نہ کر دیں تو لے میں یہ کام کر رہی ہوں اس نے کہا اچھا پیٹی لے جاؤ اس نے کہا ڈبل دھندا پیٹی نہیں دکھ گئی ہو جا کے بھی فرم کو کہہ دوں گا بات ہو جائے گی جناب بیٹے کی بات کر رہی ہے اب وہ پیٹی فروک کیا اور جیسے ہی فرانیوں کے پاس پہنچا ان کے سپاہی کو بولنے لگا تو گنگا ہو گیا اللہ نے اس کی آواز پھینکی اب وہ اشاروں میں بات کرنے لگا سپاہی سمجھے پاگل ہے مار کے اس کو بھگا دیا پھر وہ دوبارہ گیا تو دکان پر آیا تو آواز آ پھر پہنچا جب پھر پہنچا تو پھر آواز چلے گئی پھر اس کو دکا مار کے بھگا دیا تیسری دفعہ وہ پھر آیا دکان پر تو اس کے بعد آ گئی جب چوتھی دفعہ جب دوبارہ گیا وہ تو اس دفعہ اس کی آنکھیں بھی چلی گئی سماج بھی چلے گئی بسارت بھی چلے گئی اب جا کر وہ کہتا کس کو سپاہیوں کے پاس پہنچ گیا لیکن سپاہیوں نے دنڈے اٹھا کے اس کی پٹائی کی گئے پالن ہمیں چھوڑتا کیوں نہیں ہمیں اتنا کام کرنے کیوں نہیں رہتا جب وہ چوٹی دفع آیا اس نے اللہ سے کہا کہ میں توبہ مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں کہ میں شاید کسی بزرگ شخص کی گستاخی کر رہا ہوں توبہ کی اللہ نے معاف کر دی اس کی بسارت بھی آفس آ گئی سماج بھی آفس آ گئی گریائی بھی آفس آ گئی تو اللہ کے نیک بندوں کی بات ہوتی ہے پنجابی زبان میں کہتے ہیں سب نال پنج یار نال پنج ہر ایک سے دشمنی اچھی ہوتی ہے بزرگوں سے دشمنی اچھی نہیں ہوتی بڑوں سے دشمنی اچھی نہیں ہوتی اگر اس نے اپنی نسبتیں لڑا تو تیرا کام گیا کہ تمام ہو جائے گا اب دیکھیے ہم ختم کرنے کی کوشش ہے لیکن جس کو اللہ بچائے جس کو اللہ بچائے اس کو بال جی کا بھی کر سکتا ہے اب بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر آپ کی والدہ نے پانی میں چھوڑ ریا, آپ آتا کہ فراون بیٹھا تھا نیل کے کنارے باب ردایت میں آتا ہے کہ فراون کی بیٹی تھی جس کو برف کی بیماری تھی اور اس نے نجومیوں سے پوچھا تھا اس دور کے نجومی بڑے ماہر تھے پوچھا تھا کہ یہ میرے بچی کے جسم سے کوڑ کا مرض کیسے ختم ہوگا اس نے کہا سمندر سے ایک چیز انسانی صورت میں دستیاب ہوگی اس کا لوام لگا دینا دور ہو جائے گا اب یہ بچی ہمارا وقت نیل کے قریب بیٹھی رہی, رہی اور دریائے نیل سے ایک چھوٹی سی نہر کے محل کی طرف جا رہی تھی حضرت موسا علیہ السلام کا تابوت فرشتوں نے اس طرف موڑ دیا اور آپ کا گویا کہ تابوت جب فراون کے دربار میں اور گویا کہ فرون کے محل میں داخل ہوا تو آپ کی گویا کہ فراون کی بچی نے جب دیکھا اور فرون نے بھی دیکھ لیا حکم دیا کہ فوراً لاؤ اور گویا کہ تابوت کو کھولو اب بڑے بڑے پہلوان آئے اور تابوت کھلتا ہی نہیں کسی سے کوشش کی تابوت نہیں کھلتا فراؤن کی بیوی بی جو نیک اور اچھی آسیا وہ آئیں تو انہوں نے تابوت کے اوپر سے دیکھا تو تابوت کے اوپر سے دیکھ رہی ہیں لیکن موسلام کا چہرہ اندر سے چمکتا ہوا نظر آ رہا اور انہوں نے آرام سے تابوت کو کھولا تھا کابو کھول لیا اور اندر جب دیکھا تو فراؤن نے جیسی دیکھا میں نے پہلے کیا کہ حضرت مصا علیہ السلام کا چہرہ ایسا تھا میرے محبوب فرماتے ہیں کہ پتھر بھی دیکھے تو موم ہو جائے تو فراؤن کی کیا مزاح ہے اب کیا حضرت مصا علیہ السلام کو جب فراؤن نے دیکھا تو اتنا شفیق ہوا تھا جس کو جب کرنے چلا تھا فوراً گود میں اٹھا دی حضرت مصا علیہ السلام کو گود میں اٹھایا لیکن فرونیوں نے کہا حضرت صاحب کہیں یہ وہی تو نہ ہو جس کو آپ نے دیکھا تھا بولے نہیں نہیں اب خود تعویلیں کرنے لگا نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہو سکتا میرا دل کہتا ہے یہ وہ نہیں ہو سکتا اور آسیا نے بھی کہا فرام کی بیوی نے کہ نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہو سکتا اس کی سب سے پہلی کرامت دیکھتے ہیں حضرت موسام کے لبائے ابت کو لگایا گیا سبحان اللہ اور آپ کے لوب دہن کو نکالا گیا اور ابھی آپ آب چھوٹے ہیں اور آپ کے لواب دہن کو نکال کر جب شران کی بیٹی کے جسم پر لگایا گیا جہاں پر آپ کا لواب لگتا ہے درست ہو جاتی تو یہ سب سے پہلی برکت کا سمرا اور یہ سب سے پہلا باب ہے, ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام میں فراؤن کے گھر میں آ کر سب سے پہلا اپنا مقام اور اشارے میں بتا دیا کہ میں آ گیا ہوں جس کو تو ختم کر رہا تھا دیکھ آج وہ تیرے گھر کے اندر موجود ہے اب کیا تھا فراؤن حضرت موسا علیہ السلام کی محبت نے غرق کبھی کہاں کھلائے کبھی کہاں کھلائے حضرت موسا علیہ السلام کی عمر تھوڑی بڑھ رہی اسی وقت میں جب آپ کو بھوک لگی اور آپ بھوک سے بڑھکنے لگے حاضرو ساری حاضر ہو گئی حضرت موسا اس خوشی میں کہ جناب فراون کے گھر میں بچہ آئے دودھ پلائیں گے بڑے پیسے ملیں گے لیکن وہ حضرت موسا تھے سبحان اللہ وہی جھلک اللہ کے ولیوں میں جس طرح حضرت کہ رمضان آ اور آپ نے والدہ کے گوڑا کے طرف رجوع فرمایا اور گویا کہ دودھ نہیں پیا اور والدہ نے کہا آج روزہ ہے جب تو میرا دودھ نہیں پی رہا اور بھائی کا ہوتا ہے مورجے کا سب کا ہوتا ہے تو حضرت موسا کسی کا دودھ نہ لے لیکن جب بات اور پھیل گئی تو حضرت موسا کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا مریم سے کہا جاؤ ذرا دیکھو تو صحیح میرا بیٹا گیا کہاں پر ہے جب خبر لی تو پتا چلا وہ تو فرعون کے گھر میں پہنچ گئے والدہ کو دوڑتے ہوئے بتائیں تو فرون کے گھر میں اور فروغ نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ گویا کہ دودھ پلانے والیوں کو بلاؤ اور وہ بچہ گویا کہ کسی کے دودھ کو نہیں لے رہا ماں سے کب برداشت ہوتا حضرت موسا علیہ السلام کی والدہ اپنی ممتا میں سات سے ہوئی جب فرون کے دربار میں آتی ہے فرون کی گود میں حضرت موسا ہے لیکن والدہ کو دیکھتے ہوئے لبکی ان کی گود میں چلے جاتے ہیں اور بڑا حیران ہوتا ہے کہ مسئلہ کیا پھر زہب اس طرف جا سکتے نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہو سکتے پھر حضرت علیہ السلام اپنی والدہ کا دودھ کی تھی تھوڑی عمر گزرتی ہے باب رباط میں آتا ایک سال باپ میں آتا چھ مہینے باب رباط میں آتا ڈیڑھ سال اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی اور بچوں کے مقابلے میں جلدی براب ہوتے ہیں عقل تو اللہ رب الحمد پہلے عطا فرماتا ہے عمر چھ مہینہ سال کے قریب ہے فیرون آپ کو گود میں کھلا رہا ہے فیرون کی داڑھی کافی لمبی تھی کافی لمبی داڑھی تھی اس کی تو فیرون جو ہے کہ وہ گود میں کھلا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کی داڑھی تو کیا عمر کی چھ مہینہ سال چھ مہینے کا بچہ اگر چانٹا مارے تو محسوس ہوتا ہے وہ ید بیدا تھے وہ موسا نے م... وہ موسا ید بیدا تھا قریب اللہ تھے ان کے ہاتھ کا یہ موجود تھا حضرت موسا کے سیدھے ہاتھ کا کہ بغل میں ڈال کر نکالتے تو ٹارک بن جاتا ہے ان کو یب دہ تھا روشن ہاتھ والا اور جب یہ ہاتھ فران کو لگے چھ مہینے کی عمر ہے بات بولے مان کا سال کی عمر ہے فران کی داڑھی پکڑی گود میں اور ایک چانٹا رسید کیا فران بڑا پہلوان تھا پورا جسم ہر گیا اس نے کہا جناب یہ کیا معاملہ ہے فوراً گھر والوں کو بلایا کہ یہ بچہ ہے اتنا چھوٹا بچہ اتنے زور سے مجھے تھپڑ مارا کہ میرا پورا بدن گیا مجھے لگتا ہے کہ واقعی میں یہ وہی بچہ ہے جو وقتاً فوقتاً اس کے تاثرات سوراخا کے آ رہے ہیں آسیا نے کہا کہ نہیں نہیں کیا کرتے ہو بچہ بچہ تو چھوٹا ہے, میں کار نہیں کرتا لیکن جو تھپڑ مجھے مارا ہے میرے حوال باغتا ہوگا میں اپنی فکر کو چھوڑ دیا یہ وہی بچہ ہے جو میری حکومت کو تیس کر دے گا اس نے کہا کہ نہیں لیکن فرعون تھا نا کب اس کی بات سمجھ میں آتی جو فروغ ہوتے ہیں ان کے سمجھ میں باتیں نہیں آتی بڑے اتنا دفتر کے دفتر دوائی دے دو سمجھ میں نہیں ہو. خود ہو تو ابھی آب دیکھیے آسیا نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تین مانتا ہے میں کہتی ہوں بچہ है ہے چھ مہینے کا بچہ کیسا سمجھدار ہو سکتا ہے کہ بچہ دیکھیے روشنی والی چیز اور خوب نما چیزوں کی طرف بچے زیادہ بڑھتے ہیں مثال کے طور پر ایک کھلونا ہے جس کا رنگ जिसका سفید ہے ایک کھلونا ہے جس کا رنگ بالکل لال ہے آپ دیکھیے بچہ کس طرف جائے گا جس کا رنگ بہت زیادہ ظاہر نفسیاتی طور پر تو حضرت تھے علیہ السلام کے لیے آسیہ نے کیا کیا ایک تھال میں پھول رکھے اور ایک تھال میں گرم کوئلے رکھے آپ کے شولہ رکھ دیے اور کہا اب اس بچے کو چھوڑو دیکھو کہ یہ پھول کی طرف چلا آپ کی طرف چلا گیا تو ہم جاؤ نادان ہے اور اگر پھول کی طرف چلا گیا بعض باب علمان کا گلاب کا پھول بعد نکل کے سفید رنگ کا کوئی پھول تھا کہ اس طرف چلا گیا تو جو تم کہہ رہے وہ صحیح ہے لیکن اللہ کا نبی بے عقل نہیں ہوتا اللہ کا نبی غافر نہیں ہوتا بچپن سے ہی اللہ انہیں اکلے فری متا فرماتا ہے حضرت موسا کو چھوڑا گیا تو حضرت موسا سیدھا پھول کی طرف جا رہے ہیں آگ درد دینے والی چیز ہے نا تو اتنی عقل تو بڑے آدمی کو ہوتی ہے لیکن اللہ اپنے نبیوں کو پہلے فرماتا ہے آپ آگ کی طرف نہیں جا رہے ہیں آپ جا رہے ہیں پھول کی طرف حضرت جگریل نے آ کر آپ کا آپ آپ کی طرف کر دیا نے آگ کے شولے کو اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال دیا جب آپ کے شولے کو اپنے منہ میں ڈالا تو وہ آگ کے شولے جب آپ کی زبان پر پڑے تو زبان کی نسے کھنچ گئی اس سے یہ ہوتا تھا کہ حضرت موسا جب باتیں کرتے تھے تو سامنے والے کو کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا لیکن آپ کو بات کرنے میں دقت ہوتی تھی کیونکہ زبان کی نسل تو گئی تھی لیکن سامنے والا ایب نہیں کیونکہ ندیوں کی ذات میں ایب نہیں ہوتا ندیوں کی ذات میں ایب نہیں ہوتا وہ مرزا تھا اپنے آپ کو نبی کہتا تھا اس کو بار بار پیشاب آنے کی بیماری تھی بار بار پیشاب آنے کی بیماری تھی. تھی. ان تھی ایک طرف سے گڑ کھانے کی بیماری تھی تو کہتے ہیں ان کے واقع دو دیر ہوا کرتے تھے ایک طرف گڑ ایک طرف بھیڑے تو کبھی کبھی دور جاتے تھے بیچارے. کبھی کی جگہ پر گڑ کبھی گڑ کی جگہ پر وہ مٹی کے ڈیلے استعمال فرما لیا کرتے تھے اور خود ناصر مرزا لکھتا ہے مرزا ناصر جو مرزا کائدانی کا بیٹا ہے وہ لکھتا ہے ایک دفعہ حضرت صاحب تیزی میں جا رہے تھے جوتا پیچھے نکل گیا جوتا پیچھے نکل گیا حضرت صاحب تیزی میں جا رہے ہیں تھوڑے دور جا کر حضرت نے کہا شاید میرے پاؤں میں کچھ چبھ رہا ہے تیسرے کہا حضرت صاحب جوتا تو پہلے گرایا ہو تو جس بے وقوع کو یہ خبر نہ ہو کہ میرا جوتا کب گرا ہو تو اس سے بڑا ہے تو کیا ہو سکتا ہے اللہ کی نبی آیا سے پاک ہوتی ہے کارڈینک کذاب ہے دجال ہے مرتب ہے کافر ہے اس کے ماننے والے مر کافر ان کو بیٹی دینا ان سے بیٹی لینا ان سے رشتہ داری رکھنا ان سے تجارتی معاملات کرنا ان سے سلام کلام کرنا ان سے محبت کرنا ان کو کسی جگہ پر دعوت دینا ان کی دعوت میں جانا ہر قسم کے مخلصانہ روابط اخلاقی روابط ان سے رکھنا حرام حرام حرام میں کہتا ہوں یہ بات ہر اس شخص کو سمجھ میں آ جائے گی جو میرے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہو جو میرے مصطفیٰ کی نبوت کی چادر کو کھینچے اس خدیث کو تو زمین سے اکھال کر پھینک دینا چاہیے یہ جائے کہ کس کو اپنے ملک کے اندر کہے مشرف دار کہتا ہے ٹھیک ہے آئین ختم کر دیں گے ہم نے کہا آپ بھی انشاءاللہ پاکستان میں نہیں رہیں گے پھر کیونکہ مسلمان اگر آپ کے ٹیکس کے نیچے دب دے تو یہ آپ کا قانون ہے آپ کے قانون کے تحت اپنی شریعت کو نہیں مر سکتے آپ جیسے بڑے بڑے فرون آ کر چلے جائیں لیکن ہم مرتے دم تک کہیں گے وہ خاتم نبی جی میرے نبی آخری نبی ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا انشاءاللہ پاکستان کی آئین میں یہ بات رہے گی کہ قائدیہ نی کافر ہے قائدیہ کافر ہے اور الحمدللہ مشرف صاحب کو آنے کے ساتھ علماء نے مزاق چکا دیا تھا کہ جو وہ کہہ رہے تھے میں آئی طور پر کرتا ہوں اور گویات مسلمان کے تاریخ میں تحریر کرتا ہوں گویات الحمد للہ ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ مسلمان گناہگار تو ہے لیکن بے بےغرت نہیں ہے دینی معاملے میں بے بےغرت نہیں ہے اگر آپ کہ کرنل ہو جنرل ہو بطور وزیر آؤں آپ کو سلام اسلام کے معاملے میں آؤ گے تو نمرود فرعون نہیں ٹیکا تو آپ کیا ٹیکیں گے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیے فرعون میں جب یہ حرکت دیکھی کہ حضرت موسا علیہ السلام نے یہ کام فرمایا وہ مطمئن ہو گیا کہ واقعی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نہیں ہے آپ کو خدا چلواتا غلط ہے یہ لوگوں سے کہ مت کرو اس کو یہ تو آپ, کی طرح آپ نے تبلیغ کرنا شروع کر دی علاقے میں بات مشہور ہو گئی یہ باغی ہو گئے حضرت کا دربار چھوڑ دیا ہے. آپ پڑھا رہتے شہر میں چھپ کر آتے ایک دفعہ آپ شہر میں کسی کام سے آئے تو ایک بنی سرائدی اور فرونی کی رائی ہو رہی ہے تو بنی سرائے نے حضرت مساف کو کہا کہ دیکھو یہ میری مجھے مار رہا ہے مجھے بچاؤ حضرت مسافی قریب آئے اس نیت سے نہیں کہ بنی سرائے تھا بلکہ ایک مظلوم کو دیکھ کر مظلوم کو دیکھ کر آئے آپ نے خود بھی کہ چھوڑ دے چھوڑ لے وہ نہیں چھوڑا آپ نے یوں کہ تو مر گیا وہ فرونی مر گیا آپ نے لگایا تو وہ مر گیا مر گیا آپ نے دیکھا کہ جناب یہ مر گیا ہے کیا کریں آپ نے بنی اسرائیل پہ کہا اچھا آپ کا تو مسئلہ ہو گیا آپ جاؤ میں چلتا ہوں حضرت علیہ السلام گویا کے شہر چھوڑ کر نکل گئے شہر میں تاپ پھیل گئی قتل ہو گیا نے کہا قاتل کا ڈھونڈو حضرت علیہ السلام دوسرے دن جب پھر تشریف لائے شہر میں تو وہی بنی سرائی بڑا پھڑے باز تھا پھر دوسرے دن کسی لڑ رہا تھا اس حضرت موسا کو دیکھا تو حضرت موسی سے کہنے لگا وہ کہتے نا اپنے ہی گراتے ہیں نشے مند بجلی حضرت موسا علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھانے والے یہی لوگ تھے جن کا آپ بھلا چاہتے تھے آپ ان کا بھلا چاہتے تھے وہ آپ کو وبا میں گوا کہ پھٹانے کی کوشش کرتے تھے دوسرے دنے حضرت موسا کو دیکھا کہا موسا جلدی آؤ یا دیکھو مجھے مار رہا ہے حضرت موسا نے دور سے کہا کہ تو شرارتی ہے کل بھی تو لڑ رہا تھا آج بھی لڑ رہا تھا اس غصے میں آپ آگے بڑھے اس کو مارنے کے لیے نہیں دونوں کو ختم کرنے یعنی خلاسی کے لیے پہنچے وہ بنی سرالی سمجھا کہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں اس نے کہا موسا دیکھو کل تم نے بندے کو مارا تھا آج مجھے نہیں مار دینا یہ لفظ کہنا تھا لوگوں نے سن لیا موسا نہیں لوگوں کو مارا تھا جو ایک راس تھا وہ کھل گیا حالانکہ حضرت موسا کو مارنے کے لیے نہیں آ رہے تھے بلکہ مسئلے پر رفا تفا کرنے آ رہے تھے لیکن وہ اللہ کے کلیم تھے جب وہ جلال کریں روایت میں آتا ہے جب حضرت موسا کو غصہ آتا نا تو سر کے بال ٹوٹ کر زمین پر گر کے جل جاتے تھے یہ جلال کا آلم ہوتا تھا حضرت موسا علیہ السلام کا جب آپ اس بنی فراجی کی طرف بڑے تو بال جل جائے تو اس کا کیا ہوتا ہوگا اس نے ڈر کے مارے کہا موسا مجھے قتل مت کرنا دیکھو کل تم نے بڑا آدمی قتل کیا تھا یہ بات فرونی نے سن لی اور فرون کو پتا چل گیا کہ جناب قاتل کون ہے حضرت موسا ہے ما اللہ. اب اس نے اعلان کر دیا کہ حضرت موسا کو جہاں پاؤ اور قتل کر دو حضرت موسا نے اس علاقے کو چھوڑا مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے مدین پہنچے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی کئی سال آپ نے خدمت کی خدمت کرنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بڑی صافی حضرت سفورہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کا نکاح فرمایا نکاح ہونے کے بعد آپ نے کہا دیکھیے اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی والدہ سے ملنے کے لیے مصر چلے جاؤں اور قدری کے قتل کے واقعے کا گویا کہ ایک بہت لمبا ٹائم ہو گیا فرونی بھول چکے ہوں گے مجھے با... کئی سال گزر چکے ہیں اب میں چاہتا ہوں مجھے اپنی والدہ کی بڑی یاد آ رہی ہے میں چلے جاؤں حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ چلے جائیں حضرت شعیب علیہ السلام کیونکہ آپ کے سسر سے اجازت علی وہاں سے نکلے آپ کی زوجہ مبارکہ اس وقت گویا کہ امید سے تھی اور جب آپ وہاں سے نکلے کے قریب جب آپ پہنچتے ہیں تو سخت سردی ہے سخت سردی ہے آپ کے پاس ضرورت کی چند نشیاں ہیں اور آپ کی زوجہ ہے شدید شروع میں وہ چٹک رہی ہے اور گویا کہ کپٹپا رہی ہے حضرت مس علیہ السلام نے سوچا کیا کروں کوہتور پر دیکھا تو آگ نظر آئی آپ نے کہا رکو وہ آگ مجھے نظر آ رہی ہے میں وہاں جاتا ہوں وہ آگ لاتا ہوں اور گویا کہ آگ ہم یہاں رکھیں گے رات گزر جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجا کو وہاں چھوڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کوہتور کی طرف نکلے جب کوہتور کی طرف نکلے تیزی کے ساتھ علماء کہتے آپ ایک قدم بڑھاتے اور کئی قدم گویا سے نکل جاتے یعنی اتنی تیزی نے آپ کوہتور کوہتور کا نقشہ کبھی میپ میں دکھایا جاتا تو اس کو دیکھ کر بندہ دھوڑا جائے گی اتنا لمبا پہاڑ اور حضرت مصع اللہ السلام نے چند قدموں میں خطے کر دیے جب حضرت مصع السلام پر پہنچے اس جگہ پر جہاں آگ تھی نے دیکھا کہ ایک درخت ہے اس کے ارد گرد آگ ہے اور وہ درخت بالکل سبز ہے وہ آگ پتوں کو جلا نہیں رہی بلکہ آگ جتنی تیز ہوتی ہے پتے اتنے ہرے ہو جاتے وہ آگ جتنی تیز ہوتی ہے پتے اتنے ہرے ہو جاتے ہیں آواز آئی موسائی آگ نہیں میں تیرا رب اللہ حضرت علیہ السلام سے غیر سے ندا کی گئی ہے بتوائی آواز میں کہ اپنی نالین کو نکالو حضرت علیہ السلام نے اپنی نالین کو نکالا اور علماء نے فرمایا کہ نالے نکالنے کے لیے کیوں کہا کوئی بےآبی تھی علماء نے کہا نہیں نالے اس لیے نکلوائی گئی کہ موسا, تو اپنی نالے نکال اپنے قدم کو پڑھنا رکھ تاکہ کوہ سور تیرے قدم کا بوسا لے یہ گھاس پھوس تیرے قدم کا بوسا لے اور ان کو مقام نصیب ہو جائے کہ آج گوا کے ایران نبوت اور شرط نبوت کا تاج موسیٰ کے سر پر رکھا جا رہا ہے اور کوہ تور کے ذرات موسیٰ کے قدم کو چوم رہے اللہ اکبر وہاں سے آواز آتی ہے کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں آپ کو احکامات دیے جاتے ہیں احکامات دینے کے بعد جو ایک بات آپ تک کی جاتی ہے وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موسا فرآم کی طرف جاؤ وہ سرکش ہو چکا ہے اب دیکھیے درخت سے آواز آ رہی ہے میں تمہارا خدا ہوں تو کیا ماض اللہ اللہ درخت میں تھا اللہ میں اللہ کو حل کرنے سے پاک ہے. اللہ کسی چیز میں حلول کرنے سے پاک ہے لیکن قرآن کہتا ہے درخت سے آواز آئی اور درخت بویا کے درخت جو تھا وہ آواز کے لحاظ اتنا عبور کر چکا تھا کہ وہ آگ درخت کے ارد گرد پھر رہی تھی درخت صاف نظر نہیں آتا جڑے نظر نہیں آتے لیکن حضرت موسا کے متعلق مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت موسا قریب ہوتے آپ کی روشنی تیز ہوتی اور آگ کی روشنی جیسی تیز ہوتی پتے جلتے نہیں ہے بلکہ وہ اور ہرے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ آگ نہیں اللہ کی معرفوں کا نور تھا اور وہ درخت کے اندر اللہ نے حلول نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے اپنے صفاتی نور کی تجلی جب درخت پر بھرمائی درخت نے کہا میں رب ہوں اس سے بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جناب اللہ رب العزت اپنی صفاتی نور کو اگر کسی میں داخل کر دے تو اللہ رب العزت کی صفاتی نور سے اس میں یہ کہنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو بعض اولیاء اکرام نے اپنے لیے ان الحق ہات کا جائز نہیں لیکن وہ کہنے میں مجبور تھے اس لیے کہ سر سے لے کر پاؤں تک وہ اللہ کی معرفت کے نور میں غرق تھے ان کی مثال وہی تھی جو کوہتور کے درخت کی تھی کوہتور کے درخت اب اس حدیث کی اور سکا فرماتے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اللہ فرما کر میں اس کے کان بن جاتا کیا مطلب یہ کوہ کا واقعہ لکھ لیجیے اس واقعے کو سامنے رکھیں گے تو ولیوں کا مقام اور ولیوں کو رتبا آپ کے سامنے بڑا وادے ہوگا حضرت موسا علیہ السلام وہاں سے لوٹتے ہیں کوہتور سے لوٹتے ہیں فرون کے دربار میں پہنچتے ہیں فرون کے دربار میں آمد ہے اللہ علب مورخین لکھتے ہمارا قلم اس تاریخ میں ٹوٹ جاتا ہے ہمارے پاس الفاظ نہیں کیونکہ دکان بین فرماتے حضرت موسا کی جب آمد ہوئی انٹری کئی سالوں کے بعد ہاتھ میں آتا ایک درویش آ رہا ہے حضرت علیہ تو ہم پر تھے تو وہاں پر آپ کو ٹریننگ دی جی گئی کے ہاتھ میں لٹھی تھی تو سے ما امینی کا یا موسا. اے موسا تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ سوال کرنا ادم علم پر دلی ہوتی ہے یعنی سرکار کا کسی کے تمہارے جیب میں کیا ہے تمہارے دل میں کیا ہے وہ سرکار دل میں غائب ہوتا تو کیوں پوچھتے ہم کا سوال پوچھنا ادم علم پر نہیں ہوتا مورانا صاحب اگر سوال کرنا اپنے علم پر ہوتا تو اللہ خود پوچھتا ہے کہ موسا تمہارے پاس کیا ہے ارے سب دیکھ رہے ہاتھ میں لاٹھی اللہ کو خبر نہیں ماول اللہ. اللہ کو خبر ہے لیکن کلام کر کے مشرف کرنا ہے کلام کر کے مشرف کرنا ہے اللہ فرماتا اب پرماتم کا موسا حضرت موسا نے کہا اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے تو کیوں نہ میں جواب لمبا کروں جواب لمبا کروں ارض کی مولا یہ لاٹھی ہے اس سے میں ٹیک لگا حالانکہ کہہ ہے لاٹھی لیکن پورا جواب دے رہے تاکہ کلام میں ضبط ہے اور وہ مقام ملے تو اللہ سے کلام کر رہے ہیں اللہ اکبر حضرت علیہ السلام اللہ کی بار کا محرض کرتے ہیں مولا میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے پتے بکری کے لیے جھاڑتا ہوں کبھی تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں اور یہ لاٹھی ہے مفت فرماتے ہیں اتنا لمبا جواب کیوں دیا کا اس لیے کہ شرف اور بر برکتیں حاصل کرے حضرت موسا وہاں سے لوٹتے فرعون کے دربار میں جب حاضر ہوتے تو کئی سالوں کے بعد ہاتھ میں آ وہ بارہ سال کا موسا آج بارش ہے سر پرامام ہے وہ روبدار چہرہ آنکھوں میں زیارت کے اور اس کے اس تجلیات کے مناظر نظر آ رہے چہرے پر ایک حیمت ہے کسی کی مجال نہیں کی حدت ہے موسا سے آنکھ میں آگ ڈال کر بات کر سکے اور اکبر کریم اللہ سینا تو ایک پور سے شہر کے دربار میں حاضر ہوتے دربار میں قدم رکھتے موسا میں موسا ہوں یہ لفظ کہنا تھا آواز میں اتنی ہر گویا کہ کے فران کے قلعہ کی عمارتیں کر دی فران حق کا بکہ رہ گیا کہ کون ہے کہا میں موسیٰ ہوں کہا کس علیہ آیا ہے کہا کہ تو سرکش ہو چکا ہے اور میں تیرے دعوے خدایی کو مسمار کرنے کے بھی آیا ہوں میں وہی ہوں جسے تُو نے خواب میں دیکھا تھا میں موسیٰ ہوں اللہ نے مجھے نبوت دی ہے اور میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو ایک رب کو سجدہ کر اور میں تیرے تمام جادوگروں کو تیرے تمام پجاریوں کو کہتا ہوں کہ وہ ایک رب کی پوجا کرے ایک رب کو مانے اور تجھے رب ماننا چھوڑ دے کیونکہ تُو بندہ ہے توہد پر ساری تقریب آپ نے فرمائی دلال بیان فرمائی اس نے کہا کہ پہلے آپ ہمارے لیے چند سبوتیں مہیا کریں آپ نے سما جو تیرا ثبوت ہو میں اس کا دعویٰ دینے چاہتا ہوں پتا چلا نبی اگر بے اختیار ہوتا نبی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو موسا کیا جواب دیتے فیم کہتا ندی ہو تو کوئی طاقت دکھاؤ میں نے کہا تقویت لیمان والا ندی اور ہے کہتے جس کا نام محمد علی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہم نے کہا واقعی میں آپ کے محمد کے پاس کچھ نہیں ہوگا میں کہتا ہوں میرے محمد عربی کے صدقے جس کو نبوت ملی وہ کلیم اللہ آج کیا کر رہے ہے دیکھیے اللہ اکبر فران نے کہا کیا کر سکتے ہو آپ نے فرمایا تیری جتنی طاقت ہے آج پیش کر میں اللہ کا نبی ہوں اور تیری ہر طاقت کو میں زیر کرنا چاہتا ہوں اب اس نے فران نے اپنے جادوگروں کو کہا کہ ٹھیک ہے شروع کرو اور گویا کہ کیونکہ اس کو فخر تھا وہ شیطان سے ان کا کھرونا تھا یہ سمجھتا تھا کہ دعوی کرتا تھا خود, خود کرشمہ دکھا لیکن دیکھیے عقل کے طور پر کتنا محفوظ اور محفوظ شخص تھا وہ اس نے کہا کچھ کرو حضرت مسا علیہ السلام کے سامنے سارے جادوگر میں آتا ہے ان کی کسیاں ان کی لاٹیاں ان کی ساری وہ میدان میں لیا حضرت موسا نے کہا پہلے آپ کریں ہم پر غور کریں تصویر کبھی لکھتے ہیں کہ حضرت اجازت مانگی آپ سے ڈرتے ہوئے تعزیب میں آپ نے فرما دکھاؤ انتنی رسیاں پھینکی وہ ساری رسیاں صاف بن گئی صاف بن گئے ہوئے فران بڑا خوش ہوا دیکھو جناب میرے چیلوں نے کتنا بڑا کام کیا اللہ نے آپ کے دل میں القاف کیا کہ موسا اب اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دی حضرت موسا نے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو اتنا بڑا اجدہ سانپ بن گیا اور اس نے سارے کے سارے گویا کہ ان کے سانپوں کو نگل گیا ان کی رسیاں جو سانپ بنی ہوئی تھی اور دوبارہ حضرت موسا نے اس اجدہ کو سر سے پکڑا تھا وہ لاٹھی بند وہ سارے پجاریوں نے دیکھا کہ ہم نے تو اس پاگل شرون کی نظر بندی کی تھی یہ رسیائی تھیں اس کو صاف نظر آ رہی تھی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسا نے نظر بندی نہیں کی کیونکہ جادو میں چیز نہیں بدلتی نظر بدل گئی ہوتی ہے اور موجے میں چیز ہی بدل جاتی ہے حضرت موسا نے جو لاٹھی پھینکی تھی وہ لکڑی جو تھی وہ سانپ بن گئی تھی اور اس نے ساری رسیوں کو نکل گئے اور یہ موجہ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا موسا ہم نے تش پر ایمان لایا تیرے رب پر ایمان لایا اور موسا تیرا جو رب ہے اور سارے کے سارے اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے یہاں پر علما کلام کہتے ہیں وہ باپ کیا ہے وہ منظر کیا ہے وہ بات کیا ہے کہ موسا علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئے سب سے بڑی بات تو حضرت موسا کا معاوضہ ہے دوسری بات نبی کا ادب تھا اور وہ ادب کیا تھا کہ جو انہوں نے حرت میں حضرت موسا سے کہا تھا کہ آپ پہلے کچھ دکھائیے امام راضی تفسیر کبھی کے اندر لکھتے ان کا اجازت طلب کرنا اللہ کو اتنا پیارا لگا کہ میرے نبی کی تعظیم کر رہے کافی نے نبی کی تعظیم کی اللہ نے اس کو ایمان حصہ فرمایا اور ایماندار اگر نبی کی تعظیم کرے تو اس کے دریات کہاں پہنچ جاتے ہیں تو دعا فرمائی اللہ رب العزت ہمیں نبیوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس واقعے کے آگے کیا ہوا ہے وہ سورت کسب میں آئے گا سورت تہا تک کے جو مضامین تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے دعا فرمائی اللہ رب العزت ان مضامین سے ہمارا شراک قدر فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں گویا کے ان تمام باتوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نشی فرمائے آخری بات اگر تو جو فرمائیے برائے کرم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت علیہ السلام کی نظور کیا جس سے آپ نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی اور کہا کار ربدش مولانا میرے سینے کو کھول دی وہ ایک میرے کاموں کو آسان کرنا میری زبان پر جو گرہ لگی ہوئی ہے اس کو کھول دے تاکہ یہ میرے کو سمجھ کہا یہ دعا کرنی تھی وہ بھی گرا ختم ہو گئی اور آپ اپنے آپ کو مبلغ گویا کہ جس طرح آپ تبلیغ کرتے ہوئے سامنے والا محسوس نہیں کرتا تھا اب یہ دعا کرنے سے آپ کو بھی گویا کہ محسوس نہ ہونے لگا اللہ نے آپ کے زبان کو گویا کہ آپ کے نفسیات کے لحاظ سے آپ کی فکر کے لحاظ سے اس کو صحیح فرما دیا اور یہ دعا تھی اس لیے علماء نے فرمایا کوئی بندہ پریشان ہو کرز دار ہو بے علم ہو حافظہ کم کسی قسم کا اس کو مرد ہو یہ کالا کی جگہ پر اللہ کہے اور مانے کی طرف وہ جو کہ مولا میرے سینے کو کھول دے عدی میرے عدی کاموں کو آسان فرما و من لسانی میری زبان کی گرہ کو کھول دے میری زبان پر فطا عطا فرما قولی تاکہ لوگ میرے قول کو فہم سمجھ سکے تاکہ لوگ میرے قول کو سمجھ سکے مولائے کریم مولائے کریم حضرت موسا کی دعا کی برکتوں سے ہمارے دلوں کو نبی کی محبت کے لیے اولیا کی محبت کے لیے تیرے شریعت کے علوم کے لیے کھول دے مولائے کریم ہماری مشکلوں کو اچان فرما وہ سر لی ہماری مشکلوں کا اچان فرما وہ ایک سیر ہمارے تمام مشکل امور کو اچان فرما وہ سرلی امری ہمیں حادثہ نصف وہ اپنی بار گاہ قبول ہماری بار گاہ قبول ہمیں خاتمہ وہ سیر لی امری ہمارے مقاصد حاصل کو اپنی بار گاہ قبول فرنا وہ سیرلی امری ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مرکز میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے ہم سیاہ کاروں پہ بھی یا رب تپیشے محشر میں سایہ فگن ہو تیری <تصفح> پیارے کے پیارے گیسو وہ لی امری مولا کریم جب نے میں یہاں پر درست میں شرکت کی اپنا قیم کی وقصد کیا اس بقی عبض مولا کریم ان کو ایمان اور سباب اور اجر سے مالا مال فرما ویسیر لی امری ویسیر لی امری ویسیر لی امری بحق کافا یا علم کاف حامیم علم سین کاف طاہا یا سین یا ایو المزمل يا یا ایوہل مدثر بجاه بجا نبی الکریم صدم اللہ علیہ وسلم